اچھا جی اب جب فیصلہ ہوگا تو دو قسم کے آدمی بن جائیں گے ایک وہ جو کاز ہیں دوسرے وہ جو کیا ہیں ساتھ ہیں اب دونوں کے انجام بیان ہو رہے ہیں پہلا ہے انجام کازین کا انجام کاز بین کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو جھوٹ جو باندھتا ہے اوپر اللہ کے مشرق جو ہے خدا پہ جھوٹ باندھتا ہے نہیں اور باندھتا ہے جھوٹ نہیں کہتا ہے خدا کے شریک ہیں جھوٹ باندھتے ہو پر اللہ کے وکزہ بھی اور جھٹلاتا ہے سچی چیز کو قرآن کو وکزہ بھی سکھ جٹلاتا ہے کس کو آپ سچی کلام کو قرآن کو جب کہ آئی اس کے پاس الفی جہنم کیا نہیں جہنم کے اندر ٹھکانہ ہے کافروں کا یہ انجام کا تھا آگے انجان صادقین ہے اور وہ لوگ جو لے آتے ہیں سچائی کو اور خود بھی تصدیق کرتے ہیں سچائی کی اب یہ عام ہے اس میں انبیاء اولیاء مومنی بھئی ہم بھی سچائی نہیں پیش کر رہے ٹھیک ہے نا انبیاء بھی تبلیغ کرتے ہیں سچائی کی اولیا مبلغین اور وہ لوگ کہ لے آتے ہیں سچائی کو لوگوں کے پاس خود بھی تصدیق کرتے ہیں اس کی یہی لوگ ہیں متقی کہ انجام صادقین کی لاہم ان کے جو چاہیں گے نزدیک رب اپنے گے یہ بدلہ ہے نیک و کاروں کا لے کپرا تاکہ مٹا دے اللہ تعالی ان سے برے وہ اعمال جو کیے انہوں نے تبلیغ کے بدلے تبری قرآن اور نیکیوں کے بدلے ہمارے برے اعمال کیا ہو جائیں گے مٹ جائیں گے کہ مٹا دے اللہ تعالیٰ ان سے برے وہ آماد ان نے کیے اور دے ان کو اجرحم ان کا سواب بے آحسن اللہ زی کان یا ملون یہ باز بہترین ان کاموں کے جو کرتے ہیں یہ باز بہترین ان کاموں کے جو کرتے ہیں یہاں سے اشارہ کیا گیا کہ جن کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے نا ان کی نیکی بھی اونچی ہوتی ہے جن کا مقام بلند ہوتا ہے ان کی نیتی بھی کا خلاص ہوتا ہے نا اس لیے احسن کہا گیا احسن نہیں کہا گیا کیا اور اگر ان سے غلطی ہو جائے تو غلطی بھی بڑی نہیں شمار ہوتی اس لیے سو نہیں کہا گیا کیا کہا گیا اسوا کہا گیا اس میں ترزیل کا سیکھا علیہ صلی اللہ بکافن آپدا تسلی خاتون کافروں نے کہا تھا حضور کو کہ تو ہمارے معبودوں کی تردید کرتا ہے کہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے ہمارے معبود بود تو اس کو بدوا دیں گے کیا بد دعا دیں گے جیسے ہمیں بھی کہتے ہیں ویتی لوگ کہ پیر ہمارے تمہیں پٹیں گے بد دعا دیں گے تو مر جاؤ گے اور آج نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں کیا ہم مر گئے ہیں تو ہمارا زندہ رہنا دلیل ہے اس بات کی کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تو فرمایا ہے اے میرے محبوب آپ نہ ڈریں یا اپنے معبودوں سے ڈرائیں گے کہ ہمارے پیر کیا کریں گے بد دعا کریں گے نہ ڈرنا رہے اور ساری ریاستی بول دیں جو پیر کان ہی مار لیسن کان ہی ماروئے تسلی خاص مولمبیا کیا نہیں اللہ کافی اپنے بندے خاص پہ اور ڈراتے ہیں تو کو ان معبودوں سے باطل معبودوں سے جو سوائے اس کے ہیں اور یاد رکھنا جس کو گمراہ کرے اللہ نہیں اس کے لیے کہ یہ گمراہ ہے یہ لفظ کہتے ہیں جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا جیسے آپ اور آپ کی جماعت کیا نہیں اللہ تعالی غالب صاحب بدلے کا غالب ہے یعنی بدلہ لے سکتا ہے بالکوا زنتغام ہے بل فیل بھی بدلہ لیتا ہے والم صاحب تو دلیل کے لیے نمبر چار اور اگر پوچھے تو ان سے کس نے بنایا اسمانوں کو زمین کو البتہ ضرور کہیں گے کیا اللہ دلیل کے لیے ترافی ہے کل آفر آئے تم سمرائے دلائل آ فرما دیجیے اچھا بس خبر دو تم ان معبودوں کی جن کو پکارتے ہو سوائے اللہ کے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اگر ارادہ کرے میرے ساتھ اللہ تکلیف کا کیا وہ کھول دیں گے اس کی تکلیف کو اور مشکل کشاہ ہے نہیں کیا ہیں کھولنے والے اس کی تکلیف کو یا ارادہ کرے میرے ساتھ کس کا رحمت کا تو کیا اللہ کی رحمت کو بند کر دے گے نہ ان کے اختیار میں مشکل کشائی ہے نہ ان کے اختیار کے کسی کو رحمت پہنچانا ہے کل حسبی اللہ آپ فرما دیجئے کافی ہے مجھ کو کیا اللہ علیہ متوقع متوکلون خاص اس پہ توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے یہ دلیل اکلی اطراف ہی تھی نا لیکن آگے کل آفر تم کے نیچے سمرائے دلائل لکھ لو کل آفر تم سمرائے دلائل کل یا کاؤں میں زد آپ فرما دیجیے کہ آئے میری قوم عمل کرو اپنی ٹھکانوں پہ اپنی حالت پہ بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں پسند کری بے جان لو گے اس کو کہ آئے گا اس کے پاس عذاب اس کو رسوا کرے گا اور نازل ہوگا اس کے اوپر عذاب دینی اس کو کہتے ہیں وعید دارین آئے گا اس کے پاس عذاب رسوا کرے گا یہ عذاب کون سا ہے دنیا بھی اور نازل ہوگا اس کے اوپر عذاب دینی یہ سارے کو وعید دارین لکھو کرو انا انزل نال کتاب دلیل واحد نمبر چار بے شک اتاری ہم نے تیرے اوپر کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے اور یہ کتاب جو ہے مطلب سہساط حق کے اس کی ساری باتیں حق ہیں تو من اتدا اور وہ شخص کے ہدایت پاتا ہے اپنے فائدے کے لیے جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا بوال اس کے سار پہ ہے کہ اللہ ہے ب کے لیے اور نہیں آپ ان کے اوپر کوئی ذمہ وار نگران اللہ فرانس دلیل لکڑی نمبر پانچ میرے محترم پہلے ایک تحقیق پڑھ چکے ہو کہ روح دو قسم ہے ایک روح نفسانی دوسری روح حیوانی روح حیوانی تو وہ ہے جس پہ حیات کی دار مدار ہے اور روح نفسانی وہ ہوتی ہے یہی جو ہم جاگ رہے ہیں جس کے ذریعے کا ادراک کرتے ہیں تمیز کرتے ہیں پڑھا رہے ہیں یہ روح کیا ہے نفسانی ہے سمجھے جی اس کے ذریعے ادراکات ہوتے ہیں جب ہم سو جاتے ہیں تو روح نفسانی نکل جاتی ہے ادراکات ہوتے ہیں وہ مطالعہ کر سکتے ہو سمجھے جی لیکن روح حیوانی جو ہے باقی ری لفظیں چلتی ہیں تو ابن عباس کے نزدیک جو روح نفسانی شرک نکلتی ہے روح حیوانی رہ جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روح حوانی بھی نکل جاتی ہے اس کا تعلق باقی رہتا ہے میں ان کے قول کو لے رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قول ہوں انسان سوتا ہے روح حیوانی نکل گئی اس کا تعلق برقرار ہے سمجھے اب دیکھا یہ جاتا ہے جو روح نکلی ہوئی ہے نا اگر اس کا موت کا وقت آ چکا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو وہاں روک لیتے ہیں نیند کے اندر بندہ مر جاتا ہے اس کا تعلق بھی ختم کر دیتے ہیں چلی نہیں جہاں چلی نہیں لیک ہے تو بحث میں چلی گئی بات ہے تو کہاں اسی جین کے اندر چلی گئی سمجھ رہے ہو نا لیکن جس کی موت کا وقت نہیں آتا اس کی روح واپس آ جاتی ہے جادکا ہے تو روح واپس آ جاتی ہے اب بات سمجھ یا نہیں سمجھ تو یہ ایت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بدنوں سے روحوں کو قبض کر لیتے ہیں موت کے وقت نمبر ایک نمبر دو جن کی موت نہیں آئی وہ سوتے ہیں روح ان کی قبض ہو جاتی ہے پہلے موت نہیں آئی پھر اگر ابھی موت ہے تو روح کو روک لیا جاتا ہے تالو ختم کر دیا جاتا ہے ابھی موت نہیں آئی بعد میں آنی ہے تو روح کو کیا کرتے ہیں واپس کا دیتے ہیں اپنے واپسی کرتی ہے آگیا گیا سمجھ کہ تین قسم ہے موت آئی ہے تو روح نکل گئی ہے اور نہیں آئی تو کیا ہے نیند میں سویا ہوا ہے پھر وہ دو قسم ہے جس کی اب موت ہے اس کو روک لیتے ہیں جس کی نہیں ہے اس کو واپس کر لیتے دیکھو یہ مشکل آیا تھا میں آپ کو آسان سمجھا رہا ہوں دلیل لکڑی نمبر پانچ اللہ تعالی قبض کرتے ہیں جانوں کو وقت موت کے روحوں کو اللہ تعالیٰ قبض کرتے ہیں روحوں کو وقت موت کے نمبر ایک آ گیا تی اور وہ روحیں کہ لم تموت جن کی موت نہیں آئی وہ روحیں جن کی موت ابھی نہیں آئی ان کو قبض کرتے ہیں نیند کے اندر یہ فی منا وزار مجرور کس کے متعلق ہے لم تموت نہیں یا توفا کے متعلق ہے اور وہ روحیں جن کی ابھی تک موت نہیں آئی ان کو قبض کس میں کرتے ہیں اچھا نیند میں قبض ہو کیا تعلق برہر رہتا ہے نہیں رہتا ہے نا اب کے دیکھو پھر روک لیتے ہیں ان روحوں کو جن پہ فیصلہ کرتے ہیں موت کا ان کو واپس لوٹاتے ہیں ہاں؟ اور روک لیتے ہیں اپنے پاس تعلق میں وہ یورس لوکھ اور چھوڑ دیتے ہیں دوسری روحوں کو جن کی موت نہیں ہے بدن کی طرح چھوڑ دینے مسلمان ایک مدت سے مقرر تھا نیچے رکھو مدعا تمر جب تک ان کی زندگی ہے مدت تمر تک بھئی یہ مشکل آیا تھا سمجھ آ گئی ہے اب آ, پریشان ہوتے ہیں لوگ کہ فی منا میں آ کے تال ڈوکا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ یا تباہ کے ساتھ ہے لم تم کے ساتھ ہے فی منا میں ہزار مجرو میں نے کس متعلق ہاں یہ خیال کرنا یہ مشکل مقام ہے اس میں آتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں امیتا زاجر کیا بنا لیے انہوں نے سوائے اللہ کے سفارشی کہتے ہیں دنیا میں بھی ہمارے کام کرا دیتے ہیں آخرت بھی ہمیں بچائیں گے تو آپ فرما دیجیے تمہارے سفارشی عجیب ہیں کہ نئی مالک ہوتے کسی چیز کے اور نہ سمجھ رکھتے ہیں لا یمر کون کے نیچے کو لفی قدرت لا یا نیچوں لفی علم نہ ان میں قدرت ہے نہ ان میں علم ہے جن کو تم نے سفارشی بنایا کل آپ فرما دیجیے اللہ کے اختیار میں ہیں ساری ہیں جن کو چلنے دے جن کو نہ چلنے دے خدا کے ہاتھ میں لہو ملک السماوات تو سروفات بارک اللہ اس کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی زمینوں کی پھر اس کی تر لوٹائے جاؤ گے وحزا ذکر اللہ آباد و اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ اکیلے کا بھائی پیروں فقیروں کی تعریف کرتے رہو نا کہو سب کچھ ان کے اختیار میں ہے تو بتتی لوگ کیا ہوتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں جب کہو سارے اختیارات کس کے پاس ہیں اللہ کے طرف آئے تو ویتی لوگ ناراض ہوتے یعنی نہیں کتنا کھورا میں ہے پیروں کا نام ہی نہیں لیا سارا کوئی خدا کے پاس ہے اور غصے میں ہو جاتے ہیں نہیں ویزا ذکر اللہ واحد شکوا جب ذکر کیا جاتا اللہ کے لے کا منقبض ہو جاتے ہیں دل ان لوگوں کے تو نہیں مانتے آخرت کے. اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کا سوا اس کے ہیں پیرو فقیروں کو بھی اختیارات دیے جائیں تو اچانک وہ خوشیاں مناتے ہیں قل اللہ مفاتر اسماواد یہ مفصل سمرا ہے دلائل کا مفصل سمرا اور اس میں تسلی ہے حضرت کو دعا کے ذمین میں دعا بھی ہے دعا کے ذمین میں حضرت کو تسلی اور مفصل سمرا آپ فرما دیجیے اللہ پیدا کرنے والا آسمانوں کا زمین کا جاننے والا غیب کا حاضر کا تو ہی عملی فیصلہ کرے گا درمیان اپنے بندوں کے جس چیز جی میں وہ اختلاف کر رہے ہیں مواحدین کے ساتھ عملی فیصلہ تسلیب ہی نا قیامت کے دن والا اللہ ظالم کو تخویف جب قیامت کے فیصلے کی بات آئی نا تو قیامت کے دن یہ مشرق لو کئی دفعہ پڑ چکے ہو اگر ساری زمین کی جائیداد ان کو مل جائے اور اتنی اور بھی مل جائے تو اپنی جان چھڑانے کے لیے اس وقت کیا کریں گے بدلہ دیں گے فدیا لیکن بنے گا کچھ نہیں اور اگر تاکہ ایک ثابت ہو واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا جو کچھ زمین کی جائیداد ہے سب کی سب اور اتنی اور ملا لو تو لفت دواؤ البتہ دو فدیا دیں ساتھ اس کے برے عذاب سے بچنے کے لیے دن قیامت آمد کے بدال نتیجہ نمبرے نتیجہ نمبرے اور پیش آئے گا ان کو اللہ کی طرف سے وہ معاملہ جس کا گمان ہی نہیں کرتے تھے اذا پیش آئے گا ان کو اللہ کی طرف سے وہ معاملہ کہ لم یا یافتہ سے وہ گمان ہی کرتے تھے وہ نتیجہ نمبر ایک اب نتیجہ نمبر دو اور ظاہر ہو جائیں گے واسطے ان کے سب برے امبال جو انہوں نے کیے سامنے ہوں گے اور ظاہر ہو جائیں گے واسطے ان کے سیاد منا سب برے امبال جو انہوں نے کیے وہاں کا بہم یہ نتیجہ نمبر تین اور نازل ہوگا ساتھ ان کے وہ عذاب جس کے ساتھ استحزا کرتے تو دنیا میں بھی قبر آ ہے یہ تین نتیجے ان کے سامنے آ جائیں گے فائدہ مسل انسان زور نا شاکر انسان کا شکوہ پر جب پہنچتی انسان کو کوئی تکلیف تو پکارتا ہے ہم کو اللہ اللہ خیر کرو پھر جب عطا کرتے ہیں وہ اس کو نعمت اپنی طرف سے کہتا ہے سوائے استنی دیا گیا ہوں اوپر اپنے علم و تدبیر کے یہ میری تدبیر سے جی نعمت ملی ہے اللہ فرماتے ہیں تدبیر نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے تیرے لیے لیکن اکثر کے نہیں جانتے اس آزمائش کو کوئی کامیاب ہوتے ہیں آزمائش میں کو کوئی نہیں کامیاب تو نیا نہیں کہہ رہا آج تو نے نہیں کہا کہ میرے اپنے علم و تدبیر سے نعمت ملی ہے تو اس سے پہلے کارون وغیرہ نے بھی یہ بات کہی کی قد کالہ یہ سب ناشاکر انسان کا شکوہ ہے تاکہ کہی تھی یہ بات ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے وہ کون جی کاروں فرون وغیرہ بھئی کارو کہتا من نے کہا تھا نہیں اتیت ہو مین علم ان ایسے کہا تھا نا آ. یہ بھی کہا ہے ان اوتیت اتیت والا علم پس نہ کام ہے ان سے وہ کاروائی جو کرتے تھے پاس آب پاس ان کو سزا ان کی بادام کی سیاحت ما کا سب پہلے جزا معذوں ہے پس پہنچنے ان کو سزا ان کی بادام کی بللہ دین ظالموں اور جو ظالم ہیں ان لوگوں سے مکے والوں سے ان قریب پہنچے گی ان کو بھی سزا ان کی بادام کی اور نہیں وہ ہرانے والے آبلم یالمو دلیلک دلی لکڑی نمبر کیا نہیں جانا انہوں نے کہ اللہ فراخ کرتے ہیں رزق کو جس کے لیے چاہتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں اس نے کیا کہا تھا کہ یہ دنیا میرے پاس صحیح ہے ان باوتیت والا علم میرے علم و تدبیر ہو تیرا علم و تدبیر نہیں کہ اللہ کے اختیار میں ہے وہی جس کے چلے چاہے رزق کو فراغ کرے تنگ بے شک اس میں اسی قبض و بست میں زال کا کام اشارے کا بناؤ گے قبض و بست بعض کے لیے فراق کرنا باز کہتے ہیں اس میں البتہ نشانی اللہ قدرت کی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں مستفیدین قل یا باز اللہ دذین ہو ترغیب اللہ پہلے بھی شرک کی تردید ہو گئی اب شرک کی تردید کے بعد ترغیب ہے کس کی توحید کی ترغیب اور ساتھ ساتھ توبہ نے شرک کی ترغیب بھی ہے ترغیب الا توحید اور توبہ کی توحید کے شرک توبہ کی ترغیب ہے کہ شرک سے توبہ کرو آپ فرما دیجئے میرے پیارے بندے جنہوں نے زیادتی کی اپنے نفسوں پہ و شرک کر کے نہیں چلے کو وہ اپنی زندگی میں توبہ کر سکتے ہیں مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا اے میرے بندے جنہوں نے زیادتی کی اپنے نفسوں پہ فر شر کر کے لا تک نہ رحمت اللہ طریقے کامیابی نہ برے نا نہ امید و اللہ کی رحمت سے بے شک اللہ تعالی بخش دیتے ہیں سب گناہوں کو نیچے لکھو اسلام کی برکت سے حدیث میں ہے ان اسلام یاد ہے ماں کا اسلام کی برکت سے اللہ سب گناہوں کو بخ ان بے شک وہی ہیں بخشنے والے مہربا ونی بلا رب کم تری کامیابی نمبر کتنی دو اور رجوع کرو ترب رب اپنے کے بھی تو نیچے توبہ لکھو رجوع کرو طرف رب اپنے کے بی توبہ شرک سے توبہ کرو واسرے مو لو تری نمبر کتنی تین دن. اور مکمل فرم ہو جاؤ واسطے اس کے پہلے اس کے کیا ہے تمہارے پاس عذاب اسلام نہ لانے کی صورت میں پھر نہ مدد کیے جاؤ تم عذاب کے وقت میں پھر کیا مدد ہوگی اسلام تو نہ لائے وتتا بیو آسن وا ان کے کامیابی نمبر کتنی جی چار اور اتباع کرو احسن ما انضرا الحم بہترین اس کلام کی آسن الکلام بہترین اس کلام کی جو اتاری کی طرف تمہارے تمہارے رب کی طرف سے قرآن کی تباہ کرو پہلے اس کے کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب اچانک اور تم نہ شعور رکھتے ہو ان انتقول نفسوں اب آ میرے سلاسہ کی حکمت تین امبر ہو چکے ہیں تینوں کی حکمت اب آ میرے سلاسہ کی حکمت وہ تین نمبر ہیں پہلا نمبر کیا ہے انیب الارب بیکم. دوسرا کیا ہے اسلم تیسرا کیا ہے وقت بھی ہو آگے ہم یہ تینوں امروں کی لت اب آ میرے سلاسہ کی حکمت لے اللہ تکولہ ہم نے یہ تین امر اس لیے کیے ہیں کہ انتکولہ میں لے اللہ تکولہ تاکہ نہ کہے نفس یا حسرتا اے افسو اے میری تباہی اوپر اس کے تو کوتا ہی کی میں نے بیتا طلح کے تاکہ یہ نہ کہے بھئی جو شخص ان تین عمروں پہ عمل کرے گا تو یہ بات کہے گا بھئی انابت بھی ہو اسلام بھی ہو اتباع بھی ہو تینوں عمر پہ جو عمل کرے گا یہ بات کہے گا نہیں کہے گا وہ کہے گا جو عمل نہیں کرے گا اس لیے انتقول با میں نے لیا اللہ تقولا پورا تاکہ نہ کہے کوئی نفس یا حسرتا ہے افسوس میرا ہے تباہی میری اوپر اس کے کوتا ہی کی میں نے بیتا طلح کے اور تاقی تھا میں البتہ ان لوگوں سے جو مشکری کرتے تھے یا یوں کہنے لگے کہ لو اللہ ہدانی اگر اللہ ہدایت دیتا مجھ کو دنیا میں تو ہو جاتا میں مستکین سے یا یوں کہنے لگے جب دیکھے عذاب کو یا کہنے لگے جب دیکھے عذاب کو کاش کے تحقیق میرے لیے لوٹنا ہوتا دنیا کے دار واپس جانا ہوتا تو ہو جاتا کس سے محسن سے نیکو کام سے یہ تین انبار ہم نے اس لیے کیے ہیں ان کی حکمت یہ ہے تاکہ یہ تین چیزیں نہ کہے تین حکم اس لیے کیا ہم نے تاکہ تین چیزیں نہ کہے یہ بھی نہ کہ حسرتہ یہ بھی نہ کہہ لو ان اللہ دانی یہ بھی نہ کہہ لو انلی کر رہا تھا نہیں تین چیزیں آ اس کے جواب میں بلا جواب اتزار وہ جو معذرت وغیرہ کرے گا نا قیامت کے دن اس کا جواب جواب اتزار ہاں کیوں نا تاکیق آئی تھی تیرے پاس میری آتے پر جٹھلایا تھا ت نے ساتھ ان کے مرض نمبر ایک تکبر کیا تو آدمی یہ چیزیں کہے گا نا تو اس کو یہی جواب دیا جائے گا وہ تین کول کہے گا اور اس کو یہی جواب دیا جائے گا کہ تین امراض تیرے اندر تھے وہ جو مل قیامت تر اللہ دین کا ضبو تخویف روی اور دن قیامت کے دیکھے گا تو ان لوگوں کو جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ پہ کہ شرک کر کے وجوہ مسودہ مون کے کیا ہوں گے سیاہ ہوں گے کیا نہیں بھی جہنم کے ٹھکانا ایسے متکبرین کا وہ جہذی بشارت نجات دیں گے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جو بچ گئے شرک سے یا تقوی اختار کیا بے مفاظ کامیابی کے ساتھ اس حال میں کہ نہ پہنچے گی ان کو کوئی تکلیف اور نہ وہمکان غم کا اللہ خالق کل شاید دلی نمبر سات اللہ ہی پیدا کرنے والے ہر چیز کو اور وہ ہر چیز کے اوپر نگاہ بان ہے لہو مکالی السماوات اس کے قبضے میں ہے چابی آسمانوں کی اور زمین کی آسمان زمین کے خزانے کی ولزین کافر گیا اللہ انجام منکری جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے کی ایتوں کے ساتھ یہی لوگ خسارے میں ہیں مکمل کلر اللہ تاب مرونی آپ لو یہ ذکر دعوی ہے تیسری بار دعویٰ کیا تھا جی ہاتھ عبادت ذات اللہ یہ تیسری بار ہے جی ذکر دعوی میرے عزیز یہ جو ہے نا تامرونی جملہ مو ہے اس کا ہم بعد کے اندر مانا کریں گے اور غیر اللہ جو ہے نا یہ مفول ہے آبدھوں کا جو آبھو بعد میں کھڑا ہے اب مانا سنو جی آپ اعلان فرما دیجیے جی کیا پس غیر اللہ کی عبادت کروں میں تامروں اس بات کا مجھے حکم کرتے ہو غلط تھا اب بات یہ سمجھ تو غیر اللہ کس کا مقبول ہے جی تام جملہ موترز آباد میں آپ آب فرما دیجیے کیا پس غیر اللہ کی عبادت کروں میں اس بات کا تم حکم کرتے نہیں ہو سکتا وہ جہلو والا کا دوریا لہن دلیل واضح نمبر چھے یقینی بات ہے کہ وہی کی طرف تیرے اور طرف ان لوگوں کے جو تجھ سے پہلے تھے لہن اشرکھ البت اگر شرک کیا تو نے اور نبی شرک کر سکتے ہیں اے بفرز محال نام حضرت کا لیا گیا اور تاریخ کس کو ہے مشرکین کو بفرض محال اگر تو نے شرک کیا ایک جواب یہ دیتے ہیں دوسرا جواب یہ ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مخاطبین سے بات کریں کن سے کل راہب ان کو کہو مخاطبین کو کہ اے مخاطب البت اگر شرک کیا تو نے ضائع جائیں گے مر تیرے اور ہو جاؤ گے تم کیسے خاصرین میں سے بلکہ اے مخاطب صرف اللہ کی عبادت کر اور ہو جا تو شکر گزاروں میں سے وہ ما قدر اللہ شکو مشرقی اور نہ تعظیم کی انہوں نے اللہ کی حق تعظیم حالانکہ عظمت شان باری تعالی لکھو والعرض ارض زمین عظمت شان باری تالا اور نہیں تعظیم کی انہوں نے اللہ کی حق تعظیم حالانکہ زمین ساری کی ساری مٹھی ہوگی اللہ کی دن قیامت میں ساری زمین قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی یہ متشاہ میں سے ہی آئے لو مینو بہی وولانا سولن کیفیت ہی کہ مٹھی اگر کہو اور اگر یوں کہو لازمی معنی کہ جیسے اب آسمان زمین اللہ کے قبضے میں ہیں قیامت کے دن بھی اللہ کے قبضے میں ہوں گے قبضہ مراد لو اللہ کے قبضے میں ہوں گے دن قیامت کے اور آسمان یہ بھی لپیٹے ہوئے ہوں گے اللہ کے دائیں ہاتھ میں اس کا معنی بھی وہی ہے صبح نہو سمر دلائر پاک ہے اور بلند ہے ان کے شرک سے ونوفافی سور احوال قیامت اور پھونکا جائے گا سور کے اندر دوسرے دفعہ نہ دوسرے دفعہ نہیں پہلے دفعہ موت پہلے دفعہ آئے گی نا اور پھونکا جائے گا بی سور کے پہلے دفعہ پر بے ہوش ہو جائیں گی تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں زمین میں مگر جن کو اللہ چاہے گا وہ کون چار مقرب فرشتے اور حامالت الرش لیکن پھر وہ بھی اللہ کے حکم کون سے مار جائیں گے پھر پھونکا جائے گا اس کے اندر دوسری دفعہ بس اچانک وہ کھڑے ہوئے دیکھیں گے ہر طرف وہ اشرا اے اشرا کا کے نیچے رکھو زمین معاشر جب اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوگی نا حساب و کتاب کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے نور سے ساری زمین چمکنے لگے گی کیا حدیث میں آتا ہے جیسے چاندی نہیں چمکتی ایسے ساری زمین اللہ کے نور سے کیا چمکنے لگے گی جب اللہ کی تجلی ہوگی حساب کتاب کے لیے اور چمک پہ گی زمین معاشر کی ساتھ نور رب اپنے گئے اور رکھے جائیں گے نام آما لوگوں کے اور لایا جائے گا نبیوں کو بھی اور دوسرے گواہوں کو بھی اب دوسرے گواہوں سے مراد کون ہے نبی تو آ گئے نا فرشتے ہو گئے امت محمدیہ ہو گئی یہ آزاد جوارے ہو گئے اور فیصلہ کیا جائے گا درمیان ان کے ساتھ حق کے وہ نہ ظلم کیے جائیں گے تو بابو فیا نتیجہ ہے فیصلہ بابو فیا نتیجہ ہے فیصلہ اور پورا دیا جائے گا ہر نفس جزاء ما عمل بدلہ ان اعمال کا جو اس نے کیے اور اللہ تو خوب جانتا ہے ساتھ اسے کرتے ہیں بھئی وہمہ ہوتا ہے نا کہ ساری کائنات کا کیسے علم ہوگا پر میں وہ آ رہے پہلو وسیق اللہ دینا انجام مجرمین تفصیل مجازات اور انجام مجرمین ادارہ ہے نا بہفیا تو وہ تھی اب تفصیل مجازات ہاں کے جائیں گے کافر اے ہاں کا جانا جانتے ہو سا کا سو کو سو کہتے ہیں جیسے گدا ہونا اور اس کو پیچھے سے ڈنڈا مار کے ایسے ہاں کو ہانک کے جائیں گے کافر طرف جہنم کے گروہ بنا کے یہ گروہ ہوں گے اپنے گناہوں کے حساب سے جو بڑا گناہ گار ہوگا وہ آگے ہیں چھوٹے پیچھے درمیان درمیانے گروہ بنا کے حسب درجات یہاں تک کہ جب آئیں گے دو کو تو اس وقت کھولے جائیں گے دروازے دوزہ کے جہاں تک کہ جب آئیں گے نا دوزہ کو تو اس وقت کھولے جائیں گے دروازے کیونکہ پہلے اگر کھلے ہوئے ہوں نا تو دوزہ کی حرارت کچھ کم ہوا کیا کم ہو جاتی ہے اسی وقت کھلیں گے وہ کالا اور کہیں گے واسطے ان کے دربان دوزہ کے کیا نہ آئے تھے تمہارے پار رسول تم میں سے بشار تھے وہ پڑھتے تھے تمہارے اوپر ایتے رب اپنے کی اور ڈراتے تھے تم کو ملاقات اس دن کی ان کی کالو جرم وہ جرم کا اقرار کریں گے. کہیں کیوں نہ لیکن ثابت ہو چکی بات آزاد کے اوپر کافروں کے جن میں ہم بھی ہیں ہماری قسمت میں ہی تھا کہ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ تم جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہو گے بھی جہنم کے یہ برا ہے ٹھکانہ متکبری ان کا وہ سیکھ اللہ دینی کا اور انجام متقین اب ادھر بھی سیکھا ہے یہ جی کیوں سیکھا ہے یہ ہانکے جائیں گے کیا اس کو مشا کلاتن لایا گیا پہلے سیکھا کہ ہم شکل بنانے کے لیے لایا گیا نمبر ایک ویسے اعزاز کے ساتھ چلائے جائیں گے سمجھے جی یا دوسرا مانا یہ ہے حضرت خان نے لکھا ہے کہ شوق دلا کے چلائے جائیں گے کیا سی کا کا شوق دلا کے چلائے جائیں گے جیسے ایک گناہ گار آدمی برے آدمی شوق نہیں دلاتے کہ تو پلانی جاؤ ٹی وی کا بہترین ڈرامہ چل رہا ہے جب وہ شوق دلاتے ہیں نا تو پھر ایسے دوڑتے ہیں جیسے کوئی پیچھے ڈنڈا مار کے دورا ہے ایسے ہوتا ہے نہیں تو قیامت کے دن جب بحشت کے اندر داخلے کا وقت آئے گا نا تو اس سے پہلے مومنین کو فرشتے شوق دلائیں گے کیا شوق دلائیں گے کہ بھی بحشت کے اندر اللہ کا دیدار ہے بہشت میں اتنی اتنی نیمتیں ہیں جب یہ شوق دلائیں گے تو بہشتی خوشی با خوشی ایسے تیزی سے چلیں گے جیسے پیچھے کوئی ڈنڈا مارتا ہے تو نہ ڈنڈا کوئی نہیں مارے گا آگے ہمیں یہی ہے شوق دلا کے تیزی سے چلائے جائیں گے تیزی سے چلائے جائیں گے شوق دلا کے وہ لوگ جو ڈرے رب اپنے سے طرف جنت کے وہ بھی گرو بنا بنا کے درجات کے لحاظ سے یہاں تک کہ جب آئیں گے بہشت کے اندر وقف ہوتے آ ہاں تب واہ بہا پہلے کیا تھا جی دو سو اسی وقت کھلیں گے لیکن یہ جو ہے نا پہلے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے تاکہ کھولنے کی ضرورت نہ پڑے دراحال کہ کھول دیے گئے ہوں کے اور کہیں گے ان کو ان کے خازن بیشت کے سلامتیا تمہارے اوپر مزے میں رہو داخل و بیشت کے اندر ہمیشہ رہنے والے وقال الحمدللہ تشکر تشبور تشکر کا منے کا جی اظہار کہ شکر کہیں گے شکر اللہ کا جس نے سچا کر دکھایا اپنا وعدہ اور وارث کیا ہم کو زمین جنت کا زمین جلت مراد ہے کہ جگہ پکڑتے ہیں بحث سے جہاں چاہتے ہیں پس اچھا ہے سواب عمل کرنے والوں کا بس ترل ملائے تحافین اجلاس حساب کی کیفیت اللہ تعالیٰ جو حساب کتاب لیں گے نا اس اجلاس کی کیفیت اجلاس حساب کی کیفیت اور دیکھے گا تو فرشتوں کو گھیرنے والے ارد گرد عرش کے اللہ تعالیٰ کی تجلی تو عرش پہ ہوگی نا اور فرشتے کہاں ادھر ادھر گھیریں گے او سبو ان کو دور سن پا رہے ہوں گے گھیرنے والے ارد گرد عرش کے تصدیق عرش کے تصویر پڑھیں گے ساتھ تاری ربا بنے گئے اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان حق کا جب فیصلہ ہو جائے گا وکیلا نعرے مبارک مبارکبادی کا نعرہ مارا جائے گا